شیطان کے خاص تیر نفس کی خواہشات غصہ اور آپس کے جھگڑے شیطان کے یہ تین تیر حج کے دنوں میں بہت چلتے ہیں حدیث پاک میں اشارہ موجود ہے جس نے حج کیا اور اس میں شہاوت والی باتوں سے فسق سے اور جھگڑے سے بچا تو اس کے سب گناہ معاف ایسا پاک جیسے ابھی پیدا ہوا ہو حکمت والے صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے خاص تیروں کی نشاندہی فرما دی اس لیے حج کے ایام میں غصہ نہ کریں ٹھنڈے رہیں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں اور ناجائز شہوات سے دور رہیں